أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا مريم وَآطَيناهُ الإنجيل وَوجعلنا في قُوبِ الذيذين التَّبعُوه رَأْفَةً وَحْم وَحبانية نبَتَضَعهاَا ما ك تبنهاَا عليهلَه إلا بتِغاء رارضان الله فما رعُهاَا حَّ ر عياتاتها فآتين الذيينَ آمنوا منهم أَجرَهمم وَكثير منهُم فاسِقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يعطيكم قفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله ياتيه يشاء والله ذو الفضل مقصد صورت الحديد کا یہ ترغیب الافاق بالوجوہ الخمسہ اور ساتھ سورت میں ترغیب الجہاد بھی دیا جاتا ہے صورت کی پہلی چھے آیات بطور تمہيد ہیں جس میں دعوی توحید اور اس پر عقلی دلائل ذکر كيے گے آیت نمبر سات سے پانچ وجوہات مال لگانے کی وہ ذکر کی گئیں یہ پہلی وجہ آیت نمبر سات میں کہ یہ مال تمہیں یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور تم اس کے ایک عارضی مالک بنائے گئے ہو اصل مالک اس مال کا اللہ ہے مال لگاؤ تو تم پرائے مال پہ بیٹھے ہو اور پرائے مال کا لگانا یہ تمہارے لیے مشکل بنا ہے تمہارا اگر اپنا مال ہوتا تو پھر اگر خرچ نہ کرتے تو ایک بات تھی جب مال ہی پرایا ہے اور وہ مالک کہہ رہا ہے کہ اسے لگاؤ تو پھر لگاؤ دوسری وجہ آئے نمبر دس میں تم نے ویسے بھی اسے اس چلا جانا ہے اور یہ مال ویسے بھی اپنے اصل مالک کے لیے باقی رہ جانے والا ہے وللہ اللہ السماوات والارض تو کیوں نہیں لگاتے تیسری وجہ آیت نمبر گیارہ میں چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا مال تمہارا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے قرض دے دو قرض دے دو اور اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا چوتھی وجہ آیت نمبر بیس میں مال کی حقیقت کیا ہے یہ تو صرف لہو و لاب ہے سینت ہے تفاقر ہے تکاثر ہے اور اس کی مثال اس فصل کی طرح ہے کہ فصل اگی پہلے ہریالی پھر وہ چند دن کے بعد وہ فصل زرد ہو جائے پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے اس کے دانے وہ انسانوں کی خوراک بن جاتے ہیں اور بھوسا وہ جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے تو دنیا کی کل حقیقت اتنی ہی ہے تو جس چیز کی حقیقت اتنی ہو تو اس پر دل لگانے کی اور اس پر دل جمانے کی کیا فائدہ ہے اس کا اور پانچویں وجہ آیت نمبر بائیس میں مال اگر اس لیے لگایا ہے اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ آڑے وقت میں کام آئے گا اور اپنے مجھ سے تکلیف دور کرے گا تو تکلیف تو ویسے بھی آنی ہے زمین میں معاصبہ میں مصیبت انفیل عرد زمین میں اگر عمومی کوئی مصیبت آنے والی ہے جیسے آج کل دنیا میں آپ یہ آگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مال جمع کیا ہے اور میں دنیا میں یہ جو مصیبت لاکھوں کروڑوں لوگوں پر یہ آن پڑی ہے میں اسے ختم کر دیتا ہوں وہ تو ضرور آنی ہے ولافی انف سکم اور نہ تمہاری جانوں میں بالخصوص یہ کس کا یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کی بحث میں نہیں جاتے کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے لیکن مشرق وسطیٰ میں یہ جو لوگ وہاں پہ یہ اپنی چھٹیاں منانے جاتے تھے اور بڑی عیش اور عشرت کی زندگی وہ گزارتے تھے وہاں کے بیچز پہ اور وہاں کے قیمتی ہوٹلوں میں کس کا یہ خیال تھا آج وہ وہاں سے نکلنے کے لیے یڑی چوٹی کا وہ زور لگا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ تمام مصیبتیں اللہ فی کتاب یہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہیں میں قبل ان نبر آحا کہ اس نفس کی پیدائش سے پہلے اس مصیبت کے آنے سے پہلے اس زمین کی پیدائش سے پہلے یہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے عام طور پہ کسی شخص کے لیے کہ پہلے سے آنے والے احوال کا یقینی طور پر لکھنا کسی اور کے لیے ممکن نہیں لیکن اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ اللہ نے جیسے لکھا ہے تو اسی کے مطابق یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے اور یہ میں نے کس لیے کیا تاکہ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی چیز چلی جائے تو تم اس پر غمگین نہ ہو جزا فضا نہ کرو اللہ سے شکوے نہ کرو کیونکہ تم یہی کہو گے کہ بس میری تقدیر میں یہی لکھا تھا اللہ کی جانب سے اور اگر کوئی چیز تمہیں پہنچ جائے تو اس پر تم تکبر نہیں کرو گے اتراؤ گے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اور پھر زجر دیا گیا ابو خلا کو یہ اب یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ ہے اور سورت کے اس دوسرے حصے میں ترغیب ارال الجہاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوہا پیدا کیا تھا تاکہ تم اس سے جہاد کا ساز و سامان بناؤ تاکہ تم اس سے جہاد کے آلات بناؤ لیکن بجائے اس کے کہ تم اسے اپنے اصلی مقصد کے لیے استعمال کرتے لیکن تم لوگوں نے رحبانیت اختیار کر دی بالکل نصارہ کی طرح حالانکہ نصارہ پر بھی میں نے یہ رہبانیت یہ مقرر نہیں کی تھی نصارہ کو بھی اصل میں جہاد ہی کا حکم دیا گیا تھا جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں یہ قرآن تورات اور انجیل تینوں اس بات پہ متفق ہے تو اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جہاد کریں لیکن تم لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کیا اور آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کفار دشمنان دین وہ تو کسی حال میں بھی تمہیں اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیں گے یہ مسلمان کی خام خیالی ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چلو کہ انہوں نے یہ مختلف ادارے بنا دیے یہ اقوام متحدہ ہے اقوام متحدہ کہ اس کی حقیقت علامہ اقبال کی پوئٹری میں آپ صرف دیکھ لیں کہ باطل کے بال اوپر کی حفاظت کے واسطے اور یہ تو ان کی حفاظت کے لیے بنائے کیونکہ لیگ آف نیشنز یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بنائی گئی تھی اقبال تو انیس سو اٹھتیس میں یہ ان کا انتقال وہ ہو گیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ لیگ آف نیشنز اسی کی بنیاد پہ کہ انہوں نے اپنی شاعری میں یہ بات کی ہے پھر اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے پہلے وہ لیگ آف نیشنز پھر آگے اقوام متحدہ وہی ایک چیز ہے لیکن یہ انہوں نے بس اپنی دنیا میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے یہ ادارے یہ بنائے ہیں پھر انسانی حقوق کا ڈرامہ جو ہے وہ دنیا میں بس یہ خوشنما الفاظ یہ پھیلائے ہیں انسانی حقوق کا آل گزشتہ دو تین سالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ فلسطین میں کس طرح بچوں اور عورتوں کا قتل عام یہ ہو رہا ہے انسانی حقوق آپ نے دیکھ لیے کہ وہاں پہ کسی آباد گھر کو اور کسی آباد بلڈنگ کو وہ چھوڑا نہیں گیا بلکہ ملیا میٹ جو ہے وہ کر دیے گئے اسی طرح مختلف ادارے بنائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے بین الاقوامی انصاف کی عدالت ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ ویانا کنونشن ہے اور یہ آئی ایچ ایل ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یہ سارے کہ انہوں نے اپنے پاؤں تلے یہ روند ڈالے ہیں اس کی کوئی حقیقت وہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے ولازالون قاتلون کم حتیٰدو کم آندین کو من استطاع ہمیشہ یہ کافر یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے وہ پھیر نہ دیں جب تک ان کی ان کا بس چلے ولن ترد ونکل یہود ولن نسوارہ حت تت بے یہود و نسوارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو قرآن نے جگہ جگہ یا ائیو اللہ دین لا تخدل یہود و نسوارا اولیا یہود و کو دوست مت بناؤ قلبی بھی دوست انہیں نہ بناؤ وہ قابل بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے سورۂ میں پڑھا تھا كفروا و دلدی نہ کفرو لو تخلون انصلحت کم و امتیات کم فیمیلون علیہ واحدہ کافر یہی چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے اسلحے سے غافل ہو جائے اور وہ تم پر یکبارگی وہ حملہ کر دیں اسی لیے یہ مسلمان قرآن کو چونکہ اس نے پڑھا نہیں ہے بس قرآن مسلمان نے آج اس کتاب کو صرف یہ اپنے مردوں کی روح آسانی سے وہ نکل جائے اس کتاب کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں اور حجاز میں بےآتش تراغ کارے جزی نیست کہ از یاسی نے اوں بمیری تمہارا قرآن کی آیات سے بس صرف یہی تعلق ہے کہ از یاسی نے اوں بمیری کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے مردہ کی روح جو ہے تو وہ آسانی سے وہ نکل جائے اور اس کی وہ وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ ببند صوفی و ملا اسیری آج کا مسلمان یہ ملا اور صوفی ان کی قید میں گرفتار ہے پیر اور مولوی جی ان کے شکنجے میں وہ جکڑا ہوا ہے کہ قرآن سے وہ اپنی حیات اور وہ اپنی زندگانی وہ حاصل نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رہبانیت یہ مقرر نہیں کی تھی لیکن انہوں نے رہبانیت ایک بدعاتی جات کی اور آج اس امت میں بھی وہی رہبانیت جہاد نہیں ہے اور باقاعدہ ایسی تنظیمیں اور ایسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں جہاد نہیں ہے اور جہاد کے تصور سے وہ انکار کرتے ہیں اور دین اسلام بڑے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام لیکن جہاد ظلم کے دفعہ کے لیے ہے ظلم کے دفعہ کے لیے ہے اور کافر اور دشمنان دین وہ تمہیں کسی بھی حال میں وہ چھوڑتے نہیں اور سورت کے اختتام میں پھر وہ جہاد اور انفاق کی طرف یہ بات یہ لوٹے گی تو یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے لقد بھیجے ہیں اپنے پیغمبر بالبینات واضح دلائل کے ساتھ نا ماہم الکتاب اور ہم نے بھیجی تھی ان کے ساتھ الکتاب کتابیں کتاب اس میں جنس ہے ایک دو سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ہر پیغمبر وہ اللہ کی کتاب کے بیان کرنے کا محتاج ہے ورنہ پیغمبر دنیا میں معاشرے میں عقل مند لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی عقل کی باتیں بھی معاشرے کو بتاتے تو یقیناً معاشرے میں ان کی عقل کے پائے کا کوئی شخص نہ ہوتا لیکن پیغمبر صحیح طور پر انسان کی اصلاح تب ہی ممکن ہے کہ وہ الہامی کتاب کے ذریعے وہی الہی کے ذریعے اس کی اصلاح کی جائے اسی لیے ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ نے کتاب بھیجی ہے یعنی اسے وہی کی ہے وانزل نامعم الکتاب اور بھیجی تھی ہم نے ان کے ساتھ کتابیں ولمزان یہ واؤ تفسیری ہے واؤ تفسیری یعنی المیزان یعنی وہ تولنے والی کتاب یعنی وہ ترازو والی کتاب کہ جس پر لوگوں کے اعمال لوگوں کے عقائد وہ تولے جائیں کوئی شخص بھی اپنا عقیدہ تولے تو وہ اللہ کی کتاب پر اپنے عقیدے کو تولے کہ میرے عقیدے کا وزن کتنا ہے کسی اور کے عقیدے کو تولتے ہو تو اللہ کی کتاب کے پدڑے میں اسے ڈالو اور اسے تولو لیکن یہ تو تب کہ تمہارے ساتھ اس ترازو کے دوسرے پدڑے میں اللہ کی کتاب کا وہ وزن ہو جب دوسری جانب تمہارے پاس وہ مایار ہی نہیں ہے کہ جس سے تم وہ وزن معلوم کر سکو اور یہ تب ہی ممکن ہے جب تم اللہ کی کتاب کو خود سمجھتے ہو وَانْزَلْنَا مَعَوْمِ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ ورنہ ہر کوئی اپنے وزن کو لائے گا تو کوئی ایک چیز کے ساتھ عقیدے کو تولے گا اسی لیے بازار میں لوگ اسی وزن کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو سرکار کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوتا ہے یعنی وہ باقاعدہ ایک اسٹمپڈ شدہ ہوتا ہے اور ایک منظور شدہ ہوتا ہے اگر بازار میں ہر کوئی بس صرف ایک عام سے پتھر کو اور اینٹ کو اٹھائے اور اسی کو معیار بنائے تو لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے والمیزان یعنی وہ ترازو اور وہ تولنے والی کتاب یہ ہم نے کس لیے بھیجا لیکو منا سلقستی تاکہ کھڑے ہو جائیں لوگ بالقشت انصاف کے ساتھ یہ اللہ کی کتاب پیغمبر آئے اسی لیے تھے ان کے ساتھ کتابیں اور میزان یہ بھیجا ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں توحید کو اختیار کریں زندگی کے ہر معاملے میں وہ انصاف پر کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ اللہ کا دین یہ افراد اور تفرید سے ہر قسم کی کمی اور زیادتی سے وہ پاک ہوتا ہے اعتدال پر بات کرتا ہے وہ انزل قرآن کے ساتھ بھی اللہ کی کتابوں کے ساتھ بھی انزلنا اور لوہے کے ساتھ بھی انزلنا اشارہ ہے لوہے کی شرافت کی جانب لیکن انزلنا بمان خلقنا وانزلنا وہ انزل الحدیدہ اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہا فیح بآسن شدید لیکن انزال کیوں ذکر کیا لوہے کی شرافت کی جانب کہ اصل میں لوہے کو ہم نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے لوہا ایک شریف دھات ہے ایک شریف مخلوق ہے جسے اللہ نے شرافت دی ہے وَانْزَلْنَ الْحَدِيدَ اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہا فیہ بأس شدید کہ جس میں جنگ ہے سخت لوہے کا بنیادی مقصد کہ اس سے وہ جنگی آلات بنانا ٹینک بنانا جہاز بنانا ہر زمانے کے مطابق اس سے وہ جنگی ساز و سامان وہ بنانا ہے وَمَنَافِعُ لِنَّا سِ اور دیگر فوائد ہیں لِنَّا سِ لوگوں کے لیے پھر اس سے آگے دیگر آج جو دنیا میں صنعتی انقلاب ہے صنعتی انقلاب میں کیا ہے جتنی مشینری آپ دیکھتے ہیں تو وہ سارے لوہے کی بنی ہوئی ہے وہ منافع للناس اسی طرح گاڑیاں ریل گاڑیاں جہاز یہ تمام چیزیں اس میں دیگر فوائد ہیں للناس لوگوں کے لیے ولیہ علما یہ جہاد کی وہ علت وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا لوہے کو بھیجا لوہے کو پیدا کیا اور اس میں یہ فوائد ہے اس میں سخت جنگ ہے ولی علماء ولی عالم اللہ ہو تاکہ ظاہر کرے اللہ علم بمانا ظاہر کرنے کے ولی عالم اللہ اور تاکہ ظاہر کرے اللہ اسے ین سرہو کے کون مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کون اٹھتا ہے رسول اور اس کے پیغمبروں کی مدد کون کرتا ہے بالغبی دیکھے بغیر بن دیکھے غائبانہ طور پر کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھا آج ہم نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا لیکن کون بن دیکھے اور دیکھے بغیر کی ان کی مدد کے لیے وہ اٹھتا ہے اللہ کے دین کی مدد کے لیے یہ ان اللہ قوی ان عزیز اس میں ایک شبے کا دفع کرنا ہے ایک شبے کا جواب ہے کیا اللہ خود اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو زیر نہیں کر سکتا نہیں نہیں اللہ قوی اور غالب ہے بے شک اللہ وہ زوراور ہے وہ قدرت و قوت والا ہے عزیز اور غالب ہے لیکن یہ اللہ تمہیں بھی جانچنا چاہتا ہے تاکہ تم پر بھی آزمائش اور امتحان کرے کہ تم نے یہ کلمہ اور تم نے یہ ایمان برائے نام لائے ہو یا حقیقت میں تم مومن ہو کہ جی اب آگے تخصیص بعد تعمیم پہلے تمام پیغمبروں کا ذکر کیا تو اب یہاں پہ حضرت نوح کا ابراہیم کا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گویا سارے پیغمبر وہ اس میں آ حضرت نو آدم ثانی ہے اور پہلے پیغمبر کہ جو رد منکر پر اللہ نے انہیں بھیجا ہے اور دنیا میں جتنے پیغمبر پہلے آدم کی اولاد پھر حضرت نوح کی اولاد دنیا میں عمومی عذاب کے آنے کے بعد اور پھر ابراہیم کے آنے کے بعد دنیا میں پیغمبروں کا نبوت کا جو سلسلہ ہے تو ابراہیم کی ان دو اولادوں کے نسل میں یہ چلا ہے زیادہ تر بنی اسحاق ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور دوسرا سلسلہ وہ بنو اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر وہ آئے ہیں تو اسی لیے ان دو کا بالخصوص ذکر ابراہیما اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا حضرت نو علیہ السلام کو و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو وجالنا فیض الریت نبو اور ہم نے اور ہم نے ٹہرایا تھا اور ہم نے بنایا تھا فیض الریتمہ ان دونوں کی نسل میں اور ہم نے گردانہ تھا ان دونوں کی نسل میں ان نبوت کو ولکتابہ اور آسمانی کتابیں ہم نے ان کی اولاد میں ان کی نسل میں وہ ہم نے چلائی ہے اور ہم نے ٹہرایا ان دونوں کی نسل میں ان نبوت کو والکتابہ اور آسمانی کتابیں فمنہم محتد بس بعض ان میں سے وہ راہ پانے والے تھے وہ کثیر فاسقون اور اکثریت ان میں سے وہ اللہ کی نافرمان تھی اکثریت یہ معیار حق نہیں ہوتا کہ جس جانب زیادہ لوگ کھڑے ہوں تو وہی حق پر ہوں گے اکثریت یہ دلیل نہیں ہوتی حق کے معیار کی بلکہ حق کا معیار دیکھو گے کہ بات کس کی یہ قرآن اور سنت کے اللہ کی کتاب کے اور پیغمبروں کی تعلیمات کے وہ زیادہ مناسب ہے ثم قفینا علی آثارہ برسولنا اور پھر پیچھے بھیجا ہم نے کفنا اس کا مادہ قفا آتا ہے قفا یہ جو سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے خصوصاً گردن سے اوپر جہاں پہ یہ بال ختم ہوتے ہیں یہ بال جہاں پہ یعنی بالوں کا یہ آخری حصہ تو ایسے قفا کہتے ہیں تو مکفائنا اور پھر پیچھے بھیجا یعنی بالکل فلان جو ہے وہ فلاں کی گردن کے پیچھے ہے اور اسی طرح آثار اثر اصل میں قدموں کے نشانات کو کہتے ہیں ثم سمفے نہ آثارہم اور پھر پیچھے بھیجا ہم نے على ان کے قدموں کے نشانات پر ان کے نقش قدم پر بے نہ اپنے پیغمبروں کو اسی ابراہیم اور نوح کے نقش قدم پر ہم نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا بنی اسرائیل میں اور ہم نے اور رکھا تھا ہم نے فی قلوب الدینہ ان لوگوں کے دلوں میں تبہ اور رکھی تھی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں اتبعوه جنہوں نے داری کی تھی اس انجیل کی یا اس عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں ایک ہی مراد ہے اور رکھی تھی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے تاب کی تھی عیسا ابن مریم کی یا جنہوں نے پیروی کی تھی انجیل کی ہم نے کیا رکھی تھی رتن نرمی و رحمتن اور مہربانی رفا اور رہما یہ دونوں مہربانی کے لیے یہ لفظ یہ استعمال ہوتے ہیں لیکن دونوں میں ایک دقیق سا فرق ہے رحمت یہ عام ہے رحمت یہ عام ہے اور اس میں کسی کو فائدہ پہنچانا رحمت رحم کرنا تو اس میں کسی کو فائدہ پہنچانا یا کسی سے کوئی تکلیف دور کرنا کسی کو تکلیف میں نہ دیکھنا رحمت میں یہ دونوں پہلو یہ شامل ہوتے ہیں رحمت عام ہے اور رفت یہ وہ رحمت ہے لیکن یہ خاص ہے رفت یہ وہ رحمت ہے جو کسی سے تکلیف یا نقصان کو دور کرتا ہو رحمت یہ وہ ہوتی ہے کہ جو کسی انسان کو فائدہ پہنچائے یا کسی سے کوئی تکلیف یا نقصان دور کرے اس میں دونوں پہلو شامل ہوتے ہیں جب کہ میں یہ وہ محروبانی ہے اور یہ وہ رحمت ہے جو کسی سے تکلیف یا نقصان کو دور کرتا ہے سورہ نور میں آپ لوگوں نے آیت نمبر دو میں پڑھا تھا وہاں جب زانی اور زانیہ کو جو سزا دی جاتی ہے تو وہاں پہ چونکہ سزا دینے میں تکلیف ہے نقصان ہے کسی کو عذیت پہنچانا ہے تو وہاں پہ قرآن رعفت لفظ استعمال کرتا ہے وَلَا بِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ اور کہ ان مجرموں پر اللہ کے دین کو جاری کرنے میں تمہیں کوئی نرمی نہ پکڑے یعنی چونکہ انہیں تو یہ سزا دینے میں تکلیف پہنچے گی لیکن کہیں وہ تکلیف تمہارے آڑے نہ آئے کہ ان لوگوں کو یہ سزا یہ نہ دی جائے نہیں بلکہ ایسا نہیں کرو گے تو رفت یہ وہ رحمت ہے کہ جو کسی سے نقصان اور تکلیف کو وہ دور کرتا ہے اور رحمت یہ عام ہے جس میں فائدہ پہنچانا اور تکلیف اور نقصان دور کرنا یہ دونوں اجزاء یہ شامل ہوتے ہیں وجال نافی قلوب اللہ تباؤ فتن و رحمہ اور رکھی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے تابیداری کی تھی عیسیٰ ابن مریم کی انجیل کی را نرمی ورحمتن اور مہروبانی اور یہ نرمی اور یہ محربانی ہمیشہ یہ اللہ نے اور یہ یہود کے مقابلے میں یہود ان کے دل بڑے سخت تھے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ اور وہ موجزوں کو دیکھ کر بھی ان کے دل وہ پگلتے نہیں تھے ان کے دلوں میں بڑی سختی تھی ان کے برعکس حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں اور ان کے تابے داروں میں اللہ نے نرمی اور مہروبانی یہ رکھی تھی اور یہ نرمی اور یہ مہروبانی اللہ ہمیشہ یہ بالخصوص اپنے لوگوں کے لیے ایمان والوں کے لیے رکھتا ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں آپ لوگوں نے ایمان والوں سے آب کرام کی صفت پڑھی رحما اوبے نحم اشدار رحما اوبے نحم کہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے نب تدعوها رہبانی نب تدعوها اور ترک دنیا رہبانیت ترک دنیا و اور ترک دنیا اب تدعوها کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا اسے ابتدا بیداط کہتے ہی اسی کو ہے کسی چیز کو خود سے گھڑنا کسی چیز کو خود سے بنانا ورہبانیت اور ترک دنیا کو انہوں نے خود سے بنایا ما کتب ناہا علیہم ہم نے مقرر نہیں کیا تھا یہ رہبانیت علیہم ان پر اللہ ابتغاء رضوان اللہ اس جملے کے دو معانی ہیں اللہ بمانے لیکن کے دو معانی ہے ہم نے مقرر نہیں کی تھی یہ رہبانیت یہ ترک دنیا ان پر تو کیا چیز ان پر مقرر کی گئی تھی یہ اللہ ابتغاء رضوان اللہ تو معنی یہ ہوگا لیکن کتبناہ علیہم لیکن کتبناہ علیہم ابتغاء رضوان اللہ لیکن ہم نے ان پر مقرر کیا تھا یہ اللہ کی خوشنودی کو چاہنا اور اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈنا اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا ہم نے ان پر یہ مقرر کیا تھا اور اللہ کی رضامندی کس چیز میں تھی یہ اللہ کی رضامندی اس چیز میں تھی کہ یہ لوگ جہاد کریں یہ اللہ نے نصارہ پر بھی یہی چیز یہ رکھی تھی جیسے سورہ توبہ آئے نمبر 111 میں ان اللہ ہشترا من المنی انفسم و بے انََلحم الجن بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال وہ خرید لیا ہے بے انَلحم الجنہ اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو پس وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں کیے بھی جاتے ہیں و دلیہ حقن فترا یہ تورات انجیل اور قرآن یہ سب میں اللہ پر یہ وعدہ ہے کہ انہیں ضرور جنت دے گا تو انجیل میں بھی ان پر جہاد یہ مقرر کیا گیا تھا اور جہاد یہ ان پر فرض کیا گیا تھا تو اللہ فرماتے ہیں ال لبت رضوان اللہ لیکن ہم نے مقرر کیا تھا ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضا مندی کو چاہنا اللہ کی خوشنودی کو چاہنا اور وہ جہاد کے ذریعے سے ہے لیکن فما حق لیکن انہوں نے لحاظ نہیں کیا انہوں نے لحاظ نہیں کیا اس رہبانیت کا بھی حق کرعایت جیسا کہ اس کے اس کا لحاظ کرنے کا حق تھا یعنی اس بدعت کا بھی انہوں نے وہ پاس نہیں کیا کہ خود سے ایک چیز بھی بنا لی اور پھر اس کا لحاظ بھی نہیں کیا بلکہ پھر اسی رہبانیت کی آڑ میں انہوں نے جو دنیا طلبی کی ہے انہوں نے جو مال کمایا ہے انہوں نے جو بدکاریاں کی ہے اسی کی آڑ میں تو وہ پھر یعنی وہ ترک دنیا کے نام پہ تھا ہمارا کرا یا دوسرا مانا نب تدعوها اور ترک دنیا انہوں نے خود سے یہ بنائی تھی انہوں نے خود سے یہ گھڑا تھا یہ رحبانیت ہم نے مقرر نہیں کی تھی ہم ان پر یہ اللہ ابتغاء رضوان اللہ لیکن فعلوها ابتغاء رضوان اللہ لیکن انہوں نے کی یہ رہبانیت یا ولاکن اللہ ابتدعوها لیکن انہوں نے یہ رہبانیت گھڑی یا لیکن فعلو انہوں نے یہ کی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے یعنی انہوں نے اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے یہ یہ اختیار کی نیت تو ٹھیک تھی لیکن بیداط وہ اس لیے تھا کہ شریعت کی طرف سے ان پر مقرر نہیں کیا گیا تھا لیکن چلو ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک بیداط وہ جاری کر دی تو پھر اس بدات کا بھی انہوں نے لحاظ کیا ہے فمارا حق کر آ تو انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی حق کر جیسا کہ اس کی رعایت اور اس کا پاس کرنے کا حق تھا رہبانیت ڈرنے رحب کو کہتے ہیں راہب ڈرنے والا راہب ڈرنے والا اور رہبانیت اصل میں رہبان کی طرف یہ منصوب ہے اس میں ڈرنے کا معنی یہ پایا جاتا ہے اصل میں رہبانیت کو رہبانیت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص نہایت خوف کی وجہ سے شدت خوف کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرتا کہ کہیں بیوی بچے یہ اس کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے ایسا شخص وہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور تاکہ لوگ اسے اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں اسی طرح کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں لذیذ اس سے اجتناب کرتا ہے اور دنیا کی حرص اور نفسانی خواہشات سے وہ بچتا ہے اور عام طور پہ لوگوں سے وہ الگ تلگ ہو کر رہتا ہے آبادی سے وہ نکل کر جنگل بیابانوں میں وہاں پہ اپنے لیے کوئی ٹکانہ وہ بنا لیتا ہے اور اس میں عبادت میں یہ مصروف ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے اب ابتدوہا انہوں نے خود سے یہ طریقہ بنایا ہے یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا نہ ہی یہ اللہ کی کتابوں کی یہ تعلیم تھی نہ یہ اللہ کا یہ حکم تھا پیغمبروں کا طریقہ قرآن اللہ کی کتابوں کا طریقہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور لوہے کے ذریعے جہاد کرنا جہاد کا ساز و سامان تیار کرنا اصل کام وہ یہ تھا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کے رضائی بائی تھے حضرت عثمان اپنے مزعون کے بارے میں جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی یہی رہبانیت کا یہ طریقہ یہ اختیار کر لیا ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان سے کہا کہ یا عثمان انی لم عمر برحبانی مجھے رہبانیت کا حکم یہ نہیں دیا گیا رگب تن سنتی کیا تم میری سنت سے کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کھانا بھی کھاتا ہوں وہ ان کہا و اتل اور میں نکا بھی دیتا ہوں اور میں طلاق بھی دیتا ہوں فمر رغب عن سنتی سمنی جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے بخاری کی وہ مشہور روایت کے تین صحابہ انس ابن مالک کی روایت ہے تین صحابہ وہ آئے امہات المومنین ان سے پوچھنے کے لیے اور وہ رسول اللہ کی عبادت کے متعلق وہ پو پوچھ رہے تھے تو اماۃ المومنین نے جب انہیں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس عبادت کو بہت کم سمجھا لیکن پھر کہا کہ کہاں ہم اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر عبادت کم بھی کریں اللہ نے تو ان کے پہلے اور پچھلے سب گنا وہ معاف کر دیے ہیں تو اسی لیے اگر وہ عبادت کم بھی بجا لاتے ہیں تو اس میں ان کے لیے کیا ضرور اور نقصان ہے تو پھر ان میں سے ایک نے کہا ایک صحابی نے کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا اللہ کے رسول تشریف لائے تو اماۃ المومنین نے ان صحابہ کی بات انہیں بتائی رسول اللہ نے انہیں بلوایا اور کہا انتم اللہ نقل تم کضا تم ہی وہ لوگ جنہوں نے یہ یہ باتیں کی ہے تو کہا کہ مجھے میرے گنا بخشے بخشائے جانے کا یہ مطلب نہیں اما و اللہ انی لاقشا کم لطقا کم لہو قسم اللہ کی میں تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اللہ سے ڈروں گا نہیں لیکن لاكنى اصوم و افتر میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں افطار بھی کرتا ہوں وہ و اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں وہ تذنسا اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں فمر رغبہ انسنتی فلح سمنی پر جو کوئی بھی میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے لیکن آج یہ امت نے نصارہ کی طرح وہی وہ رہبانیت کا وہ طریقہ وہ انہوں نے وہ اختیار کر دیا پھر اس کا بھی لحاظ جو ہے وہ نہیں کیا آج آپ دیکھ لیں اس امت میں بھی کہ اس امت میں بھی دیکھ لیں جہاد کے فریضے کو امت نے چھوڑ دیا ہے اور پھر اسے حالانکہ تصوف اسلام میں تھا لیکن تصوف میں یہ چیز نہیں کہ بالکل تم نصارہ کی طرح رہبانیت کا وہ سلسلہ وہ اختیار کر دو تو لوگوں نے تصوف کے آڑ میں رہبانیت وہ اختیار کی حالانکہ قرآن نے تو اسی کی مذمت کی ہے اسی کی مذمت وہ کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے اس امت کو بھی اللہ کے پیغمبر نے ڈرایا تھا لت تب نہ سنا نہ منکا قبل تم لوگ اپنے سے اگلے لوگوں کی تابے داری کرو گے اور آج تصوف کی شکل میں یعنی وہ تصوف کے جسے لوگوں نے رہبانی حالانکہ اگر پہلے والا تصوف وہ دیکھا جائے کہ جس میں ذکر اسکار بھی ایک مسلمان کرتا ہے اور شریعت کا پابند ہے دل کی صفائی کا احتمام کرتا ہے وہ لیکن آج یہ درویشی اور یہ خانقاہی اور یہ چیزیں کہ جس میں بالکل رد منکر نہیں ہوتا اسی طرح جہاد کی ترغیب وہ نہیں دی جاتی اور ترک دنیا کو اختی... اس رحبانیت کو اس کی مضمت کی گئی ہے تو آج انہوں نے بھی اسے رہبانیت اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے بھی جہاد کو چھوڑ دیا اور ترک دنیا یہ اختیار کر لی اسی طرح توحید کو چھوڑا اور پیر پرستی اور قبر پرستی میں یہ لوگ یہ لگ گئے دین میں احسان تھا احسان کا فلسفہ تھا کہ انت اللہ کا ان کا ہو تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فعلم تکن ان ترا فعن ہُو پس اگر ایسا نہیں تعلق بنتا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے دین میں احسان تھا لیکن آج کے تصور میں شیخ کا تصور یہ آگیا کہ ایک لمحہ بھی دل و دماغ اور آنکھوں سے شیخ کا تصور جو ہے تو وہ جدا نہ ہو یہ وہی طریقے ہیں اسی طرح روزے رکھنے کی بجائے دیگر طرح طرح کے طریقے ان لوگوں نے یہ ایجاد کر دیے ہیں قرآن مجید کی تلاوت وہ نہیں کی جاتی مسنون اسکار جو ہے تو وہ نہیں کی جاتے لیکن سانس بند کر کے خود ساختہ وظیفے جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے اور اسی طرح شیخ کا تصور یہ چیزیں ان لوگوں نے یہ بنا دی ہیں محنت اور کمائی کو اور اس کے حلال کو کمانا وہ چھوڑ دیا ہے بس لوگوں کے نظرانے اور گدی نشین ہے بس اسی ٹکڑوں پر گزارا جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہ اس طریقے پر اور جنگلوں بیابانوں مقبروں خانقاہوں میں یہ ہو حق کی یہ صدائیں اور یہ ضربیں جو ہے تو یہ لوگ یہ لگاتے رہتے ہیں یہ آج مسجدیں جو ہے تو وہ ویران پڑی ہے اور یہ جو شرک کے اڈے ہیں مقبرے تو یہ خوب آباد ہیں یہ خوب یہ آباد ہیں اور پھر ایسے ایسے قصے ان لوگوں نے یہ جھوٹ کے یہ مشہور کیے ہیں اگر آپ ان سلسلوں میں یہ دیکھیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی دور دور کا تعلق وہ بھی نہیں ہوتا اور پھر جو لوگ دنیا دار لوگ ہیں کہ جو دنیا میں مصروف ہیں تو وہ اپنی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے بھی کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کیا تو وہ بھی کتاب و سنت پر عمل کی بجائے یہ جو برائنام اور یہ جو یہ جو صوفیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان انہی کی خدمت کو انہوں نے بھی نجات کے لیے وہ کافی سمجھا اور بس کہتے ہیں کہ بس ان کے نقشے اسی لیے ان جاہل پیروں کے سامنے آپ بڑے بڑے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو انجینئرز کو آپ دیکھیں گی کہ وہ ان کے سامنے بڑے ادب سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں یاد رکھیں علاج وہی علاج ہے کہ جہاد کرو مال لگاؤ انفاق کرو اور اعتدال کا یہ راستہ یہ اپناو فَمَا حق حَق رِعَائَتِهَا تو انہوں نے رعایت نہیں کی حق رعایتِہا جیسا کہ اس کے لحاظ کرنے کا حق تھا اور بیدات کی لغوی اصطلاحی تعریف یہ ہم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 117 بدیع السماوات بدی اور وہاں پہ ہم نے اس کی تفصیل کی تھی کہ بدعت لغوی طور پر کسے کہتے ہیں اصطلاحی طور پر اور بدعت کی اقسام وہ کیا کیا ہے فعطین اللہ اجرحم تو بس دیا ہم نے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان میں سے اجرہم ان کا اجر ان کا ثواب و کثیر اور, اور بہت سے ان میں سے وہ اللہ کے نافرمان یادین آمنق اللہ اے ایمان والوں اب پھر ترغیب جہاد دیا جاتا ہے جہاد اور انفاق کی ترغیب اے ای ایمان والوں اتقل اللہ, اللہ سے ڈرو وہاں مینو بے رسولی ہی اور ایمان لاؤ اس کے پیغمبر پہ آخری پیغمبر پہ ایمان لاؤ اس سے پہلے دیگر پیغمبر ما قبل وہ ذکر کیے گئے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اب نجات کا واحد راستہ یہی ہے یو تم کفلئی نے رحمتی ہی دیں گے یہ اللہ تمہیں کفلینی دو حصے میر رحمتی اپنے رحمت کے اپنے رحمت کے دو حصے وہ تمہیں دیں گے یعنی اللہ کے پاس اجر کی کوئی کمی وہ ہے نہیں وہ جعلکم نورن اور وہ بنائیں گے تمہارے لیے روشنی یعنی ڈبل اجر اللہ تمہیں دیں گے وہ جعلکم نورن اور وہ بنائیں گے تمہارے لیے روشنی تمشور بھی کہ تم چلو گے اس روشنی کے ساتھ کہ اللہ تمہیں ایسی روشنی وہ کتاب و سنت کی دے گا کہ دنیا اور آخرت میں تم اسی روشنی کے بل پہ وہ جہاں کہیں پہ بھی ہو تم چلو گے وہ یکفر لکم اور بخشیں گے اللہ تمہیں تمہارے گنا غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے یہ لام متعلق ہے جاہدو و جہاد کرو اور انفاق کرو یہ لام متعلق ہے پہلے معذوف کے جہاد کرو اور انفاق کرو اور اس آیت کے ہم دو یہ یہ کرتے ہیں اللہ يعلم اللہ يقدرون من فضل اللہ پہلے معنی میں, اللہ میں یہ لا یہ زائد, کر یہ زائد کر تو مانا یہ دوسرے معنی میں لا قوم زائد وہ نہیں نہ مانیں گے لے اللہ يعلم لے تاکہ جان لیں تاکہ جان لے اہل کتاب کس بات کو جان لے یہ اللہ من فضل یکرون کہ قدرت نہیں رکھتے یہ اہل فائل اہل کتاب کی جانب کہ قادر نہیں ہے یہ اہل کتاب یہود و نسارہ آلہ شعی ان کسی بھی چیز پر من فضل اللہ کی اللہ کے فضل سے دنیا میں اہل کتاب صرف یہ اللہ کے فضل کا حقدار وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں دنیا میں وہ اللہ کے محبوب صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہیں تو ہم ہیں جیسے آج یہودیوں کا پاگل پن یہ دیکھ لیں اسی طرح نصرانیوں کا اور مسیحیوں کا یہ پاگل پن آپ دیکھ لیں دنیا میں کہیں بھی, بھی وہ جہاں چاہے کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ فضیلت کے مستحق اور حقدار صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو تم جہاد کرو اور انفاق کرو تاکہ جاند لے اہل کتاب کے قادر نہیں ہے اعلیٰ ان وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل سے کہ وہ اللہ کے فضل کے اکیلے قادر وہ نہیں ہے اور وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے تو یہ فضل یہ کس کے ہاتھ میں ہے کس کے اختیار میں ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور وہ یہ جان لے کہ بے شک فضل وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور اس نے یہ فضل یہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب اور آخری امت کو دیا ہے یہ بات ان سے ہزم نہیں ہو رہی یوتی ہی معیشہ دیتے ہیں اللہ اپنے اس فضل کو جسے چاہے واللہ حضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والے ہیں دوسرا مانا کہ لا زائد نہ ہو اور یقدرون میں جو فائل ہے تو پھر وہ ایمان والوں کی طرف راجی ہوگا مانایہ۔ جہاد کرو انفاق کرو لیا کتاب تاکہ جان نہ سکے اہل کتاب تاکہ جان نہ سکے اہل کتاب یہ و نسارا وہ یہ بات جان نہ سکیں کون سی بات اللہ یقدرون آلا من فضل اللہ کہ قادر نہیں ہے یہ ایمان والے کسی چیز پر من فضل اللہ اللہ کے فضل سے کیا مطلب یعنی کہ اہل کتاب و مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی جو عدم قدرت ہے ان کا قادر نہ ہونا اسے وہ جان نہ سکیں یعنی مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی عجز کا انہیں پتہ نہ چل جائے تم جب جہاد اور انفاق کرو گے تو یہود و نسارہ کو تمہاری عجز اور تمہاری کمزوری کا پتہ نہیں چلے گا لیکن جب تم لوگ رہبانیت کو اختیار کرو گے جب تم لوگ صرف مسلح اور لوٹے تک محدود رہو گے تو پھر وہ تو جان لیں گے کہ یہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے انہیں تم لوگوں کی آجزی وہ تو بالکل سریح وہ معلوم ہوگی تاکہ نہ جان سکے اعلی کتاب کہ یہ ایمان والے یہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے اللہ کے فضل سے یعنی ان کا عجز وہ وہ جان نہ سکیں لیکن یہ تب ممکن ہے کہ مسلمان جہاد اور انفاق کریں گے اور بے شک فضل جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے اللہ اس فضل کو جسے چاہے اللہ حض الفضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے تو صورت میں انفاق اور جہاد کی ترغیب تھی ترغیب دل انفاق دیا گیا بالوجوہ الخمسہ صورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید جس میں دعوی توحید تسبیح کے عنوان کے ساتھ اور اس پر عقلی دلائل اور پھر آیت نمبر سات دس گیارہ بیس اور بائیس میں پانچ وجوہات وہ ذکر کی گئیں چوبیس میں زجر دیا گیا ابو خلا کو اور آخری رکو میں ترغیب دل جہاد دیا گیا اور تمام پیغمبروں کو پیغمبروں کا حکم دیا تھا اور میں نے لوہے کو پیدا کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے وہ جہاد کیا جا سکے لیکن انہوں نے ترک دنیا وہ اختیار کی اور اپنی طرف سے بدعات گڑی اور پھر اس بدعت کا بھی انہوں نے ویسے لحاظ نہیں کیا کہ جیسے اس کا لحاظ وہ کرنا چاہیے تھا جیسے آج بھی کہتے ہیں یہ بدعت حسنا ہے اور پھر اس کا بھی وہ لحاظ نہیں کرتے لقدہ بالبیہ ناتے تحقیق ہم نے بھیجا ہے اپنے پیغمبروں کو بلبئی بھیجا تھا ہم نے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ اور بھیجی تھی ہم نے ان کے ساتھ کتابیں یعنی وہ ترازو والی کتابیں تاکہ کھڑے ہو جائیں لوگ بالقسط انصاف کے ساتھ اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہا کہ جس میں جنگ سخت ہے اور دیگر فوائد ہیں لوگوں کے لیے جہاد کریں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تَاکِ ظاہر کرے اللہ اسے کہ کون مدد کرتا ہے اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی اور اللہ کے پیغمبروں کی بالغیبی دیکھے بغیر بے شک اللہ وہ قوت والا عزیز غالب ہے اور تحقیق ہم نے بھیجا تنو علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور وجعلنا فی ذریتہ من نبوہ اور چلائی تھی ہم نے ان کی نسل میں ان دونوں کی نسل میں ان نبوہ نبووت والکتابہ اور کتابیں فمنہم محتد تو بعض ان میں سے وہ راہ پانے والے تھے اور اکثریت ان میں سے وہ اللہ کی تابداری سے نکلنے والے تھے اور پھر پیچھے بیجا ہم نے ان کے نقش قدم پہ اپنے دیگر پیغمبروں کو اور پیچھے بیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور دیتی ہم نے انہیں انجیل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَا اور رکھی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی یعنی کتاب کی انجیل کی اور عیسیٰ ابن مریم کی رعفتن نرمی اور محربانی اور یہ بھی ایمان والوں کے لیے لیکن انہوں نے کیا کیا ورہبانی اور ترک دنیا اب تدعوہا انہوں نے اپنی طرف سے اسے گھڑا اسے بنایا۔ ماقتب نا علیہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا مقرر نہیں کی تھی یہ ان پر لیکن ہم نے مقرر کی تھی ان پر ابتغاء رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی کو چاہنا اور وہ جہاد کے ذریعے سے ہی ممکن ہے لیکن انہوں نے یہ کام کیا اللہ کی رضامندی کو چاہنے کے لیے لیکن فما راؤ حق پس انہوں نے رعایت نہیں کی اس رہبانیت کی انہوں نے لحاظ نہیں کیا اس رحبانیت کا حق کر جیسا کہ اس کے لحاظ کرنے کا حق تھا تو بس دیا ہم نے ان لوگوں کو کہ جو ایماند لائے ان میں سے اجرہم ان کا اجر اور اکثریت ان میں سے وہ اللہ کی تابے سے نکلنے والے تھے اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے رسول ہی اور ایمان لاؤ اللہ کے اس پیغمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوتکم نہیں تو دیں گے اللہ تمہیں دوہرا اجر میر رحمتی اپنی رحمت سے کیونکہ اللہ کی رحمت وہ ہمیشہ غالب ہوتی ہے لکم نورن اور وہ بنائیں گے تمہارے لیے روشنی قرآن کی تابے کی اور اسی طرح سنت کی تابیداری کی کہ چلو گے تم اس روشنی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ یہ روشنی ہوگی اور جہاں کہیں پہ بھی تم جاتے ہو چلو وہ یکفر لکم اور بخشیں گے اللہ تمہیں تمہارے گناہ اور اللہ بخشنے والا بہربان ہے جہاد کرو انفاق کرو تاکہ جان سکے اہل کتاب کہ قادر نہیں ہے یہ اہل کتاب کسی چیز پر اللہ کے فضل سے یعنی اللہ کے فضل کے وہ دار نہیں ہے یہ فضیلت یہ, یہ اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے اور یا دوسرا معنی لے اللہ آل کتاب تاکہ جان نہ سکے اہل کتاب کہ قادر نہیں ہے یہ ایمان والے کسی چیز پر اللہ کے فضل سے یعنی کہ اعلی کتاب کو دشمنوں کو مسلمانوں کی کمزوری اور عجز اور ان کے ضعف کا پتہ نہ چل سکے وان الفضل بيد الله اور बेशक فضل فضیلتی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے اللہ اسے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے واخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمين